السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولا عقوبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیه وعلى اله و علی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستن بسنته الیوم الدین وبعد معزز ناظرین و سامعین الله کے فضل و کرم سے لگ بھگ تین سال پہلے جس سلسلے کی شروعات کی گئی تھی آج وہ سلسلہ اپنے خطام کو پہنچ رہا ہے میری مراد قیامت کی نشانیاں ہیں آج سے لگ بھگ تین سال پہلے بیس 20 جون دو اکیس کو میں نے اس سلسلے کی شروعات کی تھی اور آج دو چوبیس مئی کی چھے تاریخ ہے اتنے لمبے عرصے میں قیامت کی نشانیاں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے توحید اور سنت پر سلب سالین کے عقیدے اور منحص پر قائم رکھے اور ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے کیونکہ سب سے برے وہ لوگ ہوں گے کہ جب قیامت قائم ہو اور وہ زندہ ہوں اور قیامت مشرقین پر قائم ہوگی کفار پر قائم ہوگی جو اہل ایمان ہوں گے مسلمان ہوں گے وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے ان سب کی وفات ہو جائے گی لہذا جو سب سے برے لوگ ہوں گے یا برے لوگوں میں سے ہوں گے ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی آج اس سلسلے کا آخری درس ہے اور انشاءاللہ اللہ اگر زندگی باقی رہی اور ہمیں موقع ملا تو قیامت قائم ہونے کے بعد کے جو مراحل ہیں جیسے قبر میں سوالات کیونکہ جس آدمی کی وفات ہوگی مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہوگی موت کو چھوٹی قیامت کہا جاتا ہے ایسی موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائی جانا میدان محشر حوض اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے لیے سفارش کرنا شفات عزما اعمال کا پیش ہونا اور حساب کتاب کا ہونا لوگوں کو صحیفے دیے جانا میزان ترازو ہوگا جہاں سب کے اعمال تولے جائیں گے پلس سے سب کو گزر کرنا ہوگا اور اس طریقے سے پھر جب اہل ایمان پلسراز سے پار کر جائیں گے تو ایک پنترا آئے گا جہاں سب کے دلوں کی تہذیب اور تنقید کی جائے گی دلوں کو صاف کیا جائے گا اس کے بعد لوگ پھر جنت کے اندر داخل ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں اگر موقع ملا فرصت ملی زندگی باقی رہی تو آنے والے دنوں میں میں اعمال کو بھی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو آج کا یہ درس آخری درس ہے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے جس میں, میں آج اب لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کی قیامت کیسے قائم ہوگی معزز ناظرین جب بڑی نشانیوں کا ظہور ہو جائے گا جو دس بڑی نشانیاں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ایک اے بعد دیگرے اس کے بعد اللہ ہرب الامی نے ایک ہوا چلائے گا جس سے ہر اس شخص کی موت ہو جائے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عما فرماتے ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ رب العالمین ملک شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلائے گا اس وقت وہ زمین پر موجود جس شخص کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان یا خیر ہوگا اسے وہ قبض کر لے گی یہاں خیر سے وہی مراد ایمان ہے یعنی ایمان کے بعد جو بھی خیر نیکی بھلائی یا عام بھلائی نہیں مراد ہے لوگوں کی مدد کرنا ایمان اگر نہیں ہے انسان کافر ہے خدمت خلق کر رہا ہے وہاں پر یہ خیر مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایمان کے بعد والا جو خیر ہے وہ مراد ہے حتیٰ کہ اگر کوئی پہاڑ کے اندر بھی ہوگا تو وہاں بھی ہوا جا کر کے اس کی روح کو قبض کر لے گی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا جب سارے مسلمان مر جائیں گے دنیا میں کوئی بھی اللہ العالمین کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا اللہ کی عباد کرنے والا باقی نہیں رہے گا تو قیامت سے پہلے کھانے کعبہ کو بھی ڈھا دیا جائے گا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیونکہ جب مسلمان نہیں رہیں گے اہل ایمان باقی نہیں بچیں گے تو پھر کوئی نہ کھانے کعبہ کا طواف کرے گا نہ کوئی عمرہ کرے گا نہ کوئی حج کرے گا اس لیے خانے کعبہ کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی تو اس کو بھی ڈھا دیا جائے گا اور جو ڈھائے گا وہ ہمشاہ کا چھوٹی پرلی والا ایک انسان ہوگا صحیح بخاری میں ابو رضی اللہ تعالیٰ اللہ ہے اللہ کے پڈلیوں کعبے کو ڈھائے گا اور جو اس کا رنگ ہوگا سیاہ ہوگا دونوں پاؤں اس کے ٹیڑے ہوں گے اور اس کے سر کے سامنے سے بال گر چکے ہوں گے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اللہ, اللہ کے سور سے روایت کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی پڈلیوں والا ہوگا جو, حبشا جو کعبہ کو ڈھائے گا حبشہ کا رہنے والا ہوگا اور کعبہ کے خزانے کو بھی لے جائے گا اس کا گلاف بھی اتار دے گا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں اللہ قسور صلی اللہ علیہ واقع گویا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں جب کھانے کعبہ کو ڈھائے جائے گا اور اس کا خزانہ وہ لے کر کے جائے گا گلاف اتار لے گا پھر آپ نے کے اس کے سر کے سامنے والے بال نہیں ہوں گے پاؤں ٹیڑے ہوں گے وہ اپنے بیلچے اور کدال سے بیت اللہ کو مار مار کر گرائے گا یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور یہ کعبہ کے ڈھانے کا واقعہ اس وقت ہوگا جب پوری ہوئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا بیت اللہ کی زیارت یا حج کرنے والا بھی کوئی نہیں رہ جائے گا اس لیے دوبارہ اس کی تعمیر بھی نہیں کی جائے گی سارے مسلمان کی وفات ہو جائے گی اب دنیا میں کافر اور مشرق کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا اور وہ سب سے بہترین لوگ ہوں گے عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علّہ کی قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی صحیح مسلم کی روایت ہے ایسے عبد اللہ بن مسعود اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان نام مِن شرارسی منترسیا وم امن تخید القبور مساجد یہ ابن خدمہ ابن حبان کی حدیث ہے مصر احمد کی حدیث ہے اور امام علمائی رحمتہ اللہ عکام الجناز میں اس کی تحسین کی ہے یعنی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کی موجودگی میں قیامت قائم ہوگی اور وہ بھی بدترین لوگ ہیں جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں جو قبروں کی بات کرتے ہیں قبروں کی پوجہ پاٹ کرتے ہیں جو عباد اللہ رب الامن کے لیے ہونی چاہیے ان ساری باتوں کو جا کر کے قبروں کے پاس کرتے ہیں قبروں کا طواف کرتے ہیں قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں قبروں پہ جا کر کے سجدے کرتے ہیں قبروں پر جا کر کے نظرانے پیش کرتے ہیں وہاں جا کر کے جانور کو دبا کرتے ہیں وہاں جا کے اللہ رب الامن کی باتیں کرتے ہیں وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی ہے اگرچہ وہ اپنی گمان میں اللہ کے بات کا نام دے کیونکہ یہ ساری باتیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں شرک ہوتی ہے اگر اللہ رب الامن کے کی علاوہ کشور کے لیے کی جائیں تو یہ سب سے پترین لوگ ہیں جو قبروں کے بات کرنے والے ہیں قبروں کی پوجہ پاٹ کرنے والے آج دیکھیے دنیا کے اندر ہزاروں ہیں جو عبادت گاہ بنی ہوئی ہیں. جہاں جا کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اپنے گھمان کے مطابق وہاں سجدے کریں گے وہاں قرآن کی تلاوت کریں گے وہاں جا کر کے رکو کریں گے وہاں جا کر کے نظرانے پیش کریں گے جانوروں کو چڑھائیں گے وہاں پر جا کر کے جانور زبا کریں گے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں جب یہ سب شرک اللہ بب الامن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ انصلا وہ نسخی وہ میں حیا وہ مما تھی اللہ ربرآمین آپ رما دیجیے نماز میری زندگی کی ساری عبادات قربانی وغیرہ ساری چیزیں میرا مرنا میں جینا اللہ رب العامن کے لا شریک اللہ اللہ رب العامن کوئی شریک نہیں عبد علی کا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا وہلم اور میں سب سے پہلا مسلمان پہلا تابع دار ہوں فصل الربی کا اب رب کے لیے نماز پڑھی اب رب کے لیے قربانی کیجیے اللہ اللہ عمر ضواب الغ اللہ اللہ کی لانت ہوتی لوگوں پر جو غیر اللہ کے لیے ضبح کرتے چاہے غیر اللہ کا نام لیا جائے یا ایسی جگہ جانور دبا کیا جائے جہاں شرک ہوتا ہو اگر اللہ کا نام لیا جائے یہ بھی شرک ہوتا ہے تو یہ بدترین لوگ وہ ہوں گے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور زندہ ہوں گے اور وہ بھی بدترین لوگ ہوں گے جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں یا قبروں پر جا کر کے عبادتیں کرتے ہیں قبروں پر جا کر کے نماز پڑھنا قبروں پر جا کر کے سجدے کرنا یہ ساری چیزیں شرک ہیں قبروں پر جا کر کے طباہ اور سجدے کرنا یہ اللہ ابامن کے ساتھ یہ شرک ہوتا ہے لہذا یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو قبروں کو جنہوں نے عبادت گاہ بنا لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العامن نے تمہاری قبر کو اثر نہ بنانا کہ لوگ وہاں آئیں اور وہاں عبادت کریں اللہ کی بات کو چھوڑ کر کے ہمارے بھی نے اپنی قبر کے لیے دعا کی اور اللہ رب العامن نے آپ کی قبر کو اس سے محفوظ رکھا تو قیامتوں لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے بہترین لوگ ہوں گے برے لوگ ہوں گے کافی اور مشرق ہوں گے کسی مسلمان کا وجود دنیا کے اندر نہیں رہے گا لہٰذا آج اگر دنیا باقی ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے اللہ کے فضل سے باقی ہے آج مسلمانوں کے ختم کرنے کی لوگ باتیں کرتے ہیں اگر مسلمان دنیا سے ختم ہو گئے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی دنیا کا بھی وجود باقی نہیں رہے گا لہذا یہ جو مسلمان ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں یہ دنیا والوں کے لیے رحمت ہیں جو سچے مسلمان ہیں حقیقی مسلمان ہیں موحد ہیں متب سنت ہیں سلف سال کے عقید اور مرحج پر قائم رہنے والے ہیں یہ رحمت ہے اللہ رب الامن کی طرف سے پوری دنیا والوں کے لیے آج دنیا ان کے اللہ کے فضل سے ان کی وجہ سے باقی ہے جس دن دنیا میں اللہ کا نام لینے والا اللہ کی بات کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا دنیا ختم ہو جائے گی دنیا کو اللہ ابامن تباہ و برباد کر دے گا دنیا کا آخری دن ہوگا لہذا یہ جس دن قیامت قائم ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی برے لوگ ہوں گے کفار و مشرقین ہوں گے انس بالکل ضلع ہے اللہ کےسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے قیامت اس وقت قائم ہوگی جب پوری زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا یہ صحیح مسلم کروایت ہے جمعہ کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصرافی علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے شاید لوگ بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فی فی و فی الا اللہ ثم نفخہ فی سور فصنفات یومن فی الد اللہ تم منف خیفی اخرا فعدہ قیام یوم درون اسمر کی آیت ہے آیت نمبر اڑسٹھ سور کے اندر پھکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں وہ سب کے سب بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے اللہ شاء اللہ مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ بے ہوش ہو کر کے نہیں گریں گے ثم منوف کافی ہے اخرا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا پھر کیا ہوگا فائدہ ہم قیام درون وہ سب ایک دم کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگ جائیں گے تو دو بار سور پھونکا جائے گا اور یہی صحیح قول ہے ایک بار سور پھوکا جائے گا سارے لوگ مر جائیں گے دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنی خبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے مسلمان تو پہلے بھر جائیں گے جو ہوا چلے گی بہترین ہوا نرم ہوا پاکیزہ اور خوشبودار ہوا جو بھی مومن اور مسلمان ہوں گے وہ ہوا وہ سب ان کو پہنچے گی وہ سارے لوگ وفات پا جائیں گے جب دنیا کے اندر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا تو اس رافی علیہ الساط اللہ ابامین کے حکم سے پہلا سور پھنکیں گے جب پہلی بار سور پھونکیں گے سارے لوگ مر جائیں گے پھر دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو پھر لوگ دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو دو بار سور پھونکا جائے گا اگرچہ اس مسئلے میں اور علماء کی کچھ اور اقوال ہیں کچھ لوگ کہ تین بار کچھ لوگ کہ چار بار لیکن صحیح بات یہ کہ دو ہی بار سور پھونکا جائے گا صحیح بخاری میں ابو رض اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم رحمایا دونوں سور کے درمیان 40 ہوں گے سوال کیا گیا 40 دن ابو حرض اللہ انہوں نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں لوگوں نے کہا چالیس ماہ ابو اللہ نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں لوگوں نے کہا چالیس سال انہوں نے پھر وہی کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آسمان سے بارش ہوگی جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزیاں اگتی ہیں انسان کے جسم کی ہر چیز سڑ کر کے ختم ہو جائے گی سر کی ہڈی باقی رہے گی قیامت کے دن اسی میں روح پھکا جائے گا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ 40 سال کا وقفہ ہوگا جیسا کہ دیگر حدیثوں سے باقاعدہ یہ ثابت ہے دونوں سور کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا دو, دو دوسرا نفقہ ہوگا دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا اس سے قیامت کی شروعات ہوگی کیونکہ قیامت کا مطلب ہے قبروں سے لوگوں کا کھڑا ہونا قبروں سے لوگوں کا کھڑا ہونا یہاں سے قیامت کی شروعات ہوگی اور یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں سب قیامت سے پہلے کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہستی قبر سے اٹھے گی وہ نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ ہوگی ابو حرض اللہ سرایت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے میں سید و الدیہ ہوں یعنی سارے انسانوں کا سردار ہوں سب سے پہلے مجھ سے زمین چاک ہوگی یعنی پھٹے گی سب سے پہلے میں سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی قیامت کا دن میرے بھائیوں بڑا ہاولناک دن ہوگا سورج لوگوں سے ایک میل کی مسافت پر ہوگا نفس نفسے کا عالم ہوگا سب پسینے میں شرابار ہوں شرابور ہوں گے وہاں اللہ ہربلامین اور اس کے عرش کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا اللہ کرسول صلی اللّہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد حساب کا حساب کتاب شروع ہوگا اور سب سے پہلے جس امت کا حساب ہوگا یہ امت محمدیہ ہوگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم سب سے بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن ساری مخلوق میں سب سے پہلے ہمارا حساب لیا جائے گا بخار مسلم کے بعد ہے عبادات میں سب سے پہلے سلاد کا حساب ہوگا اور معاملات میں خون کا حساب ہوگا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس چیز کا سب سے پہلے بندے کا حساب ہوگا وہ سلاد ہے اگر درست نکلی تو سارے اعمال درست ہوں گے اور اگر خراب نکلی تو سارے امال خراب ہو جائیں گے اسے معلوم ہوا کہ دین اسلام کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے تو کے بعد شہادت کلمے شہادت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے لیکن میرے بھائی افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ دین اسلام کے اندر جس عبادت کی اہمیت ہے اتنی ہی زیادہ اس عبادت کے تعلق سے لوگوں کے اندر کوتاہی اور جہالت پائی جاتی سب سے زیادہ اہمیت والا عمل اور عبادت توحید ہے آج دیکھیے لوگوں کے اندر توحید نہیں پائی جاتی لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے توحید کے بعد سب سے زیادہ جس عبادت کی اہمیت ہے وہ نماز ہے دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا آج کتنے ایسے لوگ ہیں بلکہ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ جو نماز نہیں پڑھتے جیسے شیر کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور بدعت اور خلافات کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے قبروں کو عبادت گاہ بنانے والوں کی تعداد زیادہ ہے ایسے ہی نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے جس عمل کی جس عبادت کی دین اسلام کے اندر سب سے زیادہ اہمیت ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اسی عبادت کی سب سے کم اہمیت ہے سب سے زیادہ وہ باتیں ضائع کی جا رہی ہیں برباد ہو رہی ہیں لوگ چھوڑ رہے نہیں کر رہے ہیں تو نماز بھی میرے بھائی بہت اہم ترین عبادت ہے بہت اہم کسی بندے مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا نماز کا انکار کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تو نماز کی پابندی کریں اور نماز اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں اکثر لوگ او ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے نماز کی شروعات بداعت سے کرتے ہیں زبانی نیت کریں گے اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو پھر بداعت کی شروعات سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی یا قوی کہنا یا اس طریقے اجتماعی دعا کرنا اور نماز کے ختم ہو جانے کے بعد جو اسکار ہیں ان اسکار کا چھوڑ دینا یہ ساری چیزیں آج معاشرے کے اندر ہیں اور نماز کے دوران بھی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی جاتی لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں کتنے ایسے لوگ ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز نہیں ہوتی ان کا رکو صحیح نہیں ہوتا سجدے صحیح نہیں ہوتے اعتدال ان کی نمازوں کے اندر نہیں ہے رکو کے بعد کھڑے نہیں ہوتے جھکے ہی رہتے ہیں اسی حالت میں سجدے میں چلے جاتے ہیں کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ سجدے میں گئے اور سجدے میں جانے کے بعد سر اٹھایا لیکن بیٹھے نہیں دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے یہ نماز نہیں ہوتی ہے اس میں اعتدال نہیں ہے اطمینان نہیں ہے اعتدال نماز کا رکن ہے رکن اگر رہے گا تو انسان کی نماز نہیں ہوتی اللہ کے سب کا دھی سلوک کما رہے تم انہیں اس طریقے سے تم نماز پڑھو جس طریقے تم ہمیں نماز پڑھتی ہوئے دیکھتے ہو اور یہ آپ کا حکم سب کے لیے مرد کے لیے اور عورت سب کے لیے لہٰذا جو نماز کی کیفیت مرد کی ہے وہی عورت کی بھی کیفیت ہے مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں کیفیت کے اندر صفت میں کوئی فرق نہیں ہے چند مسائل میں فرق ہے عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے عورت کے آخری سب بہتر ہوتی ہے عورت پر اذان نہیں ہے اس طریقے سے اور بہت سارے مسائل ہیں یہ وہ موضوع نہیں ہے لیکن کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرد نماز پڑھتا عورت بھی اسی نماز پڑھے گی جہاں مرد سینے پر ہاتھ باندھتا عورت بھی سینے پر ہاتھ باندھے گی جیسے مرد رکو کرتا ہے عورت بھی اسے رکو کرے گی جیسے مرد سجدے کرتا ہے عورت بھی اسے سجدے کرے گی اللہ کے صلی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں آپ کا یہ حکم سب کے لیے صلی اللہ کمار آئے تمن وسلی آپ سب کے پیشوا اور سب کے رہبر ہیں لہٰذا آپ کے حکم جہاں مردوں کے لیے ہے وہیں عورتوں کے لیے آپ نے عورتوں کو الگ سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا الگ سے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا جس طریقے سے صحابہ نماز پڑھتے تھے صحابیات بھی اسی نماز پڑھتی تھی ہمارے یہاں عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں مرد لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں حالانکہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہی سب کے لیے سنت ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی عورتیں سجدا کرتی چمٹ کر کے زمین پر بیٹھ کر کے اور اپنی اپنے پاؤں پر ران کو رکھ کر کے چمٹ کر کے سجدہ کرتی ہے یہ سب سجدہ نبی کی سنت ثابت نہیں ہے جسے مرد سجدہ کرتا ہے عورت بھی اسے کرے گی دونوں کے سجدے کی کیفیت میں یا نماز کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے لہٰذا بہت سارے لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں نبی کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے ہم کو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب فرمانہ ہے تو میرے بھائیوں نماز بہت اہم ترین عبادت ہے ایک متبع سنت سے ایک ماحد سے ایک سے, ایک محس سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا نبی کے زمانے منافق بھی نماز پڑھتے تھے آج ہم بہت سارے پکے پک سچے مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے لیکن نماز نہیں پڑھتے نبی فرماتے ہیں سات سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اسے مارو لیکن آج کوئی ماں اور کوئی باپ اپنے بچے کو نہیں مارتا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے لیکن نیٹ میں بچہ فیل ہو گیا یا کسی اور اگزام میں فیل ہو گیا یا کم نمبر لے کر کے لوگ بچے کو مارتے ہیں بچے نے گلاس توڑ دیا لوگ اسے مار دیتے ہیں بچے نے اور پیشاب کر دیا یا اور کچھ کر دیا ایک تھپڑ ماں یا باپ اسے رسید کر دیتا ہے لیکن وہی اولاد نماز نہیں پڑتی کوئی اس کو نہیں مارتا ہے میرے بھائی وہ یہ بہت افسوس کی بات ہے بہت زیادہ افسوس کی بات ہمارے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت کم رہی گئی نماز کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی یہ دین اسلام کا ستون ہے یہ, یہ دین اسلام کے رک... کا رکن ہے یہ جسے نماز کو ضائع کر دیا وہ اور چیزوں کو بدرجہ اولہ ضائع کرنے والا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو وہ نمازوں کا پابند بنائے اور اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے خون کا حساب ہوگا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے تو اس سے معلوم ہے کہ معاملات میں خون اور کا حساب ہوگا اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا حساب و کتاب کے بعد میزان لگایا جائے گا جس میں سارے بندوں کے امال تولے جائیں گے اس کے بعد صحیف نام اعمال نشر کیے جائیں گے کسی کو دائن ہاتھ میں دیا جائے گا تو کسی کو بائیں ہاتھ میں تو کسی کو اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا ہر نبی کے لیے حوض ہوگا لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا وہ سب سے عظیم ہوگا نہر کوثر سے اس حوض میں پانی آ رہا ہوگا آپ کے حوض کا نام کوسر نہیں ہے کوثر یہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے اس نہر سے حوض میں پانی آ رہا ہوگا لیکن آپ کے حوض کا نام کوثر نہیں ہے کوثر جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے اس حوض سے جو ایک بار پانی پی لے گا اس کے بعد اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی اس کا پانی دوسرے سے زیادہ سفید ہوگا برف سے زیادہ ٹھنڈا شہ سے زیادہ میٹھا اور مشک کو امبر سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہوگا اس حوض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں کو دھتکار دیں گے اور انہیں پانی نہیں پلائیں گے آج جو لوگ نبی کی عقیدت اور محبت میں بداتوں کا ارتقاب کرتے ہیں اسے سنت کا نام دیتے ہیں ان کے لیے حدیث فکریا ہے کہ وہ قیامت کے دن بھگا دیے جائیں گے ہاؤس پر آئیں گے ہمارے بھی ان کو پانی پلانا چاہیں گے لیکن آپ سے کہا جائے گا کہ وہ لوگ ہے جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کہ بربادی ہو بگاؤ ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی نئی دین کے نام پر پیدا کو بھگاؤ سب کو ان کو بھگا دیا جائے گا قیامت یہ لوگ جو آج بدعتوں کا ارتکاب کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نفرت کریں گے ان سے کہیں گے ان کو بھگاؤ اور اس میں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہوگی اس لیے آپ نے کیا کہا میرے بات یعنی دنیا سے میرے جانے کے بعد جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی اگر آپ کے علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر دین کے نام پر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی آپ کو بتایا جائے گا تب آپ کو اس کا علم ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو علم غائب نہیں تھا اور یہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ کی وفات ہوگی آپ دنیا سے جا چکے ہیں تو بدعت بھی بہت خطرناک چیز ہے اور ہر بدعت گمرائی ہوتی ہے کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی ہر کلو کل بدعتیں دلال ہر بدعت گمراہی ہے چھوٹی چھوٹی بدعتیں بھی بڑی بڑی بدتوں کا سبب بن جاتی ہیں کسی بدعت کو چھوٹی نہیں کہنا چاہیے اس لیے اس لیے کہ نبی کی فرمانی ہمارے بی نے ہر بدعت گمراہی قرار دیا لہٰذا کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی کیا کوئی گمراہی بھی اچھی ہوتی ہے جب ہر بدعت گمراہی ہے تو پھر بدعت کیسے اچھی ہو سکتی ہے لہٰذا کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے ساری بدعتیں گمراہیاں اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی اور کسی بات کو آپ معمولی نہ سمجھے کہ چھوٹی بدات ہے آپ نے نہیں کہا کہ بڑی بدعت گمراہی چھوٹی بدعت گمراہی نہیں نہیں آپ نے ہر بدعت گمراہی قرار دیا لہٰذا ہم ہر بدعت کو گمراہی قرار دیں جب گمراہی مانیں گے تب آپ سے دور رہیں گے اگر آپ اسے اچھی مانیں گے تو اس کو کریں گے اس لیے ہر بدعت کو گمراہی سمجھیں اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے. تو یہ حدیث ایسے لوگوں کے لیے جو آج بدعتوں کے ارتکاب کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں سننا سے زیادہ بدعتیں ہیں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس مہینے کے اندر لوگ بدعتوں کے ارتکاب نہ کرتے ہو کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جسے عبادتوں میں لوگ بدعتوں کا ارتقاب نہ کرتے ہو کوئی عبادت محفوظ نہیں رہی دین کو اللہ نے مکمل کر دیا کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے عبادات میں کسی نئی چیز کے اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ رباء نے دین کو مکمل کر دیا سب عبادتیں مکمل ہیں جیسے نبی نماز پڑھتے اسی نماز پڑھنا جیسے نبی وضو کرتے اسی وضو کرنا جیسے اذان دی گئی اسی اذان دی جائے گی اقامت قامت اسی ہی کہی جائے گی نماز ویسی پڑھی جائے گی حج ویسے ہی کیا جائے گا سلو کمار تم نے وسلی خود مناسب کم دعوت کا طریقہ بھی ہوئی جو نبی کے زمانے میں تھا کو لہٰذی سبھی لہد اللہ بصیرہ کسی بھی چیز کے اندر کسی نئی چیز کی گندائش نہیں ہے دین اسلام کے اندر لہذا بدا سے ہم بچیں بدا سے دوری اختیار کریں بداۃ کفر کا معاملہ ہے بدا سے اختلاف پیدا ہوتا ہے سنتوں سے انسان کے اندر اجتماعیت آتی ہے سنت سے انسان کے اندر اتحاد ہوتا ہے اتفاق پیدا ہوتا ہے بدعتوں سے گمراہیاں آتی ہیں اور بدعتوں سے اختلاف ہوتا ہے شکایت پیدا ہوتا ہے بداتیں گبرائی ہوتی ہیں لہٰذا بداعت سے بشے اللہ تعالی ہم سب کو بداعتوں سے محفوظ رکھے جہنم کے اوپر پرسرات ہوگا جس کے اس پار جنت ہوگی پرسرا سے سب کو گزرنا ہوگا کوئی پلک جھپکتے گزر جائے گا تو کوئی بجلی سی تیزی کے مانند گزرے گا تو کوئی تیز ہوا کے مانند تو کوئی تیز گھوڑے کے مثل تو کوئی اونٹ کی چال جیسا چل کر کے جائے گا ایسے بھی ہوگا جو دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے جبکہ کچھ چلتے ہوئے تو کچھ لڑکڑاتے ہوئے پل سرات کو پار کریں گے سب اہل ایمان ہوں گے اپنے اعمال اور عبادات کی بدولت اس طریقے سے وہ جنت پل سرات کو پار کریں گے جو جہنمی ہوگا اسے جہنم اپنی طرف کھینچ لے گا کھینچ لے گی اور وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا پرسراد پار کرنے والی سب سے پہلی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور امتوں میں سب سے پہلی جو امت ہوگی وہ آپ کی امت ہوگی جو پرسراد کو پار کرے گی جب جنتی پرسراد سے پار کر جائیں گے گزر جائیں گے تو وہاں ایک اور چھوٹا سا پل ہوگا جسے کنترا کہا جاتا ہے شیخ السلام المیہ رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پرسراد پار کر لینے کے بعد مومن کنترا پر ٹھہر جائیں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا وہاں ایک دوسرے کا لیا جائے گا جب مستحقی نے جنت کی تہذیب اور ان کے دلوں کی صفائی اور پاکیزگی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی یعنی ان کے دل کے اندر کوئی حسد نہیں رہے گا کوئی بوجھ نہیں رہے گا کوئی عداوت نہیں رہے گی نفرت نہیں رہے گی دل میں آئن، شفاف ہوگا اور اس کے بعد لوگ جنت کے اندر جائیں گے کنترا سے گزرنے کے بعد جنت ہوگی جس کا اللہ رب العمی نے ایک بندوں سے وعدہ کیا ہے ہمارے نبی اقریب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کے بعد جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے انبیاء کرام میں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اس کے بعد انبیاء کرام داخل ہوں گے اور امتوں میں سب سے پہلے آپ کی امت داخل ہوگی اللہ اکبر اس امت کے لئے کتنے فضائل ہیں سب سے پہلے حساب ہوگا سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گی اور یہ امت اور ساری امتوں کے مقابلے میں پرسرات کو پار کرے گی اور اس طریقے سے جنت کے اندر سب سے پہلے امت جائے گی یہ امت بعد میں آنے والی ہے لیکن آخرت میں سب سے پہلے پہلی امت رہے گی سب سے پہلے پہل یہ امت رہے گی سب سے پہلے اس کا حساب کتاب سب سے پہلے جنت جانے والوں میں یہ امت رہے گی اللہ اکبر یہ اس امت کی فضیلت ہے یہ اس امت کی خصوصیات ہیں اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا تو ایسے ہی تمام امتیوں کی سردار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا لہذا یہ امت سب سے پہلے ان نیک اعمال میں ان نیک چیزوں میں سب سے پہلے پہل ہوگی اللہ حکبری کتنا فضل ہے یہ اس امت کے لیے کتنے بڑی بڑے کمال کی بات ہے اور اس امت کے لیے کتنے بڑے فضل اور کتنے بڑے شرف کی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا کیا اللہ رب العالمین سے دُعا ہے میرے بھائیوں کے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنتر دوست میں اونچا مقام عطا فرمائے اللہ ربان ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے قیامت کی دن اپنے نبی کی سفارش نصیب فرمائے اپنے نبی کے سے پائی نصیب فرمائے اللہ ربین ہم سب کو توحید اور سنت پر قائم رکھے صرف سالین کے عقید و منہج پر قائم رکھے کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے لیے نجات ہے جو نبی کے چھوڑے ہوئے دین اور سنت پر قائم ہیں جنہوں نے دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر دی یا دین اسلام کے مقابل کوئی دین لا کر کے کھڑا کر دیا ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی خیر نہیں ہوگا ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی بھلائی نہیں ہوگی اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے یہ لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھگا دیں گے حوض سے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے آج کلمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جو اللہ ربامن کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں لہذا میرے بھائی اگر آپ کے پاس یہ دولت موجود ہے کہ آپ توحید پر ہیں سمنت پر ہیں کے عقید و منہج پر ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے آج کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی بڑے بڑے عالم ہیں مفسر ہیں محدث ہیں حافظ قرآن ہیں قرآن کے قاری ہیں لیکن قبروں پر جا کر کے بڑی پریشانیوں کو رگڑتے ہیں بخاری کی شرح کی انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی انہوں نے بڑی عقل ہے ان کے پاس علم بھی ان کے پاس ہے لیکن ایسے علم اور عقل سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. یہ برا علم ہے ان کے پاس قرآن کے حافظ ہیں قرآن کے قاری ہیں ساتوں و قلات کے ماہر ہیں لیکن شرک کرتے ہیں لہذا اگر توحید خالص آپ کے پاس ہے اور اپنے آپ کو آپ نے شرک سے بچا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اللہ کی توفیق یہ ہم سے پڑھے لکھے زیادہ لوگ ہم سے اقل مند لوگ شرک کرتے ہیں ہم سے زیادہ بات کرنے والے بظاہر وہ اللہ رب العامین کے ساتھ شرک کرتے ہیں لہذا دھوکا مت کھائیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کہ اللہ رب آپ کو توحید پر قائم رکھا ہے کیونکہ توحید خالص اور شرک سے نجات اور شرک سے دوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل یہی چیزیں جو آپ کو جنت کے اندر لے جائیں گی نبی کی سفارش انہی چیزوں کے جیسے اللہ ابراہمن ہم سب کو عطا کرے گا آج کتنے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سفارش مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرنا قیامت کے دن نہیں اللہ تعالی سے مانگیے کہ اللہ ابراہمن تو قیامت کے دن اپنے نبی کی سفارش نہ فرما سفارش کا مالک اللہ ربراہمن اول اللہ شفاعت تو جمیعہ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالی ہی کے ساری سفارش ہے اللہ رب الامن جس کے لیے اجازت دے گا جن سے راضی ہوگا اللہ رب ان کے لیے اپنے نبی کو سفارش کرنے کا حکم دے گا لہذا نبی سے سفارش نہ مانگیے یا ایسی جیسے کوئی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگے کسی اور سے رزق مانگے کسی اور سے وہ او چیز مانگے جو اللہ رب الامن اس کے اختیار میں نہیں دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا اگر کوئی یہ کہتا کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش کرنا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بچا دے نہ یہ سب شرک یہ سب شرک ہے اللہ رب العمین کے ساتھ اللہ اس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا دے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفرد و سے مقام عطا فرما نبی کی سفارش نصیب فرما نبی کے حوصلہ پانی نصیب فرما یہ اسی دعا کیجیے کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جنت بنانے وال جہنم بنانے والب لہذا میرے بھائیو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اگر توحید خالص پر ہیں اور اپنے آپ کو اگر شرک سے بچا کر کے رکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے تو یہ آخری درست تھا قیامت کے نشانیوں کے تعلق سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دی اور ان ترے سالوں میں وقفے وقفے سے کئی نششتوں میں ہم نے قیامت کی نشانیاں چھوٹی بڑی آپ کے سامنے بیان کی ہیں اگر وہ حق ہیں صحیح ہیں تو اللہ العالمین کی طرف سے ہیں اور اگر اس میں کچھ خامی اور غلطی ہو گئی ہم سے تو ہماری طرف سے شیطان کی طرف سے ہے ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہمیں اپنے دین کا علم عطا فرمائے اور ہمیں اس علم کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق دے یہ سب سے بنیادی چیز ہے قیامت کا علم ہو جانا یہ نجات رہی دے گا جب تک کہ ہمارے پاس عمل نہیں ہوگا امانبی بھی ایک پاس ایک صحابی تشریف لائے پوچھا کیا عمل قیامت کے بارے میں پوچھا تو امانبی نے کہا کہ کی کیا کر رکھے اس کے لیے پوچھا عمل کیا ہے کہ کی نہیں ہے تو عمل ہے عمل انسان کو جہنم سے بچائے گا عمل انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گا نیک عمل ہے توحید و سنت پر خالص وہ عمل آپ کو جنت کے اندر لے کر جائے گا شرک والا عمل ہے بداعت و خرافات ہے کفر ہے نفاق ہے یہ سارا عمل انسان کو جہنم کے اندر لے کر جائے گا اس لیے عمل کیجیے قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے اندر اعمال پیدا ہوں خالص اللہ کی بات کریں کوتاہیوں سے دوری اختیار کریں گناہوں کو چھوڑیں اللہ کی خالص عبادت کریں برائیوں کو چھوڑیں بندوں کے حق ادا کریں اللہ کا حق ادا کریں اور اس طریقے سے جن کا جو حق ہمارے اوپر ہے ان حقوق کو ہم ادا کریں اس طریقے قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی گئی اللہ سے دعا کہ اللہ ابامین آپ لوگوں سے پہلے مجھے کرنے کی توفیق دے اللہ ابامن ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے اللہ ابامن ہمیں توحید اور سنت پر قائم رکھے امین وجزاكم الله خير وصلى الله من محمد وعلى آله وصحبه جمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته